پہلا درجہ تحریری میڈیا مثلا کتابیں رسائل، اخبارات اور اس طرح کے دیگر جرائد جو کثیر تعداد میں رنگین اور دلکش ڈیزائن میں چھاپے جاتے ہیں اور معاشرے کے تقریباً تمام پڑھے لکھے طبقوں تک پہنچتے ہیں لیکن چونکہ ان پڑھ لوگ مطبوعات نہیں پڑھ سکتے اس لیے ان کے لیے تقریری اور تصویری میڈیا سے کام لیا جاتا ہے دوسرا درجہ تقریری میڈیا مثلا ریڈیو کیسٹ سی ڈیز ایم پی تھری وغیرہ جو آسانی سے ہر ہر فرد کو ہر جگہ بآسانی پہنچایا جا سکتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ریڈیو سب سے اہم ذریعہ ہے جو کسی بھی علاقے کے دور دراز پہاڑوں اور صحراؤں تک اپنی آواز پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے تیسرا درجہ تصویری میڈیا تصویری میڈیا جیسے ٹیلی ویژن سنیما تھیٹر اور دیگر ذرائع وغیرہ ہر واقعے کو لوگوں کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں اور دیکھنے والوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہتے جس قدر میڈیا کی صورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی کیفیت میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ اس کی تاثیر کا دائرہ کار بھی بڑھ رہا ہے آج کل بین الاقوامی سطح پر ہر قسم کے میڈیا کا کنٹرول یہود اور استعماری ممالک کے ہاتھوں میں ہے اور تقریباً تمام مسلم ممالک کا میڈیا بھی انہی کے زیر اثر ہے عالمی یہودی م... منصوبوں کے بارے میں سب سے خطرناک کتاب یہودی پروٹوکولز جو پوری دنیا پر کنٹرول کے لیے یہودی ماہرین کے نظریات اور منصوبوں کا مجموعہ ہے اس کتاب میں یہود خود اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کا پورا میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے اگر کہیں کوئی ایک آد رسالہ آزاد رہ بھی جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وہ بھی کسی نہ کسی طرح ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے کام پر لگا دیا جائے گا اسی طرح دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری اور لازمی ہے کہ دنیا کے تمام نشریاتی اور فکر و نظریات پھیلانے والے ادارے ہمارے اختیار میں ہوں اگر کہیں کوئی ادارہ ہماری مخالفت کرے تو ہم اس کو بند کرنے کے لیے قانونی راستوں سے کام لیں گے اسی طرح لکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے رسالے اور اخبار ایسے ہوں گے جو بظاہر دوسرے افکار اور نظریات پھیلا رہے ہوں گے لیکن درپردہ سب ہمارے اہداف کے لیے ہی کام کر رہے ہوں گے دیکھیے تفصیل کے لیے دنیا کے موجودہ ادیان اور مذاہب کا مختصر انسائیکلوپیڈیا یہودیت کی بحث جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس سے باون تک اگر ہم مسلمان ممالک میں میڈیا کی ہر قسم کی موجودہ عملی حالت کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ میڈیا اسلامی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کی بجائے مغرب کے مفاد اور مغرب کے سیاسی فکری اجتماعی اور اقتصادی اہداف کے لیے کام کر رہا ہے مثال کے طور پر مسلمانوں کے پاس اپنے ٹی وی چینلز تو ہیں لیکن بجائے اس کے کہ ان کے ذریعے لوگوں کو اسلامی اور ملی اقدار کا تعارف کرایا جائے الٹا دن رات مغربی طرز پر زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے ایسے واقعات اور پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر مسلمان ناظرین کو اسلامی اقدار اور اپنے قومی اور تاریخی اقدار اجنبی معلوم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان خواہش پرستی فیشن اور مغربی معاشرے کی تقلید پر آمادہ ہو جاتے ہیں نوجوان مردوں اور عورتوں کو مسلم معاشرے اور اس کے طور طریقوں کے خلاف آزادی کا نام لے کر بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے اسی طرح مسلمان ممالک کے پاس ریڈیو چینلز تو ہیں لیکن اس کی نشریات ٹیلی ویژن کی نشریات کی طرح زندگی کے ہر انداز میں غیروں کے مقاصد اور اہداف نشر کرتی ہیں اگر کہیں ایک آدھ پروگرام اسلام کے لیے ہو بھی تو نامکمل سطحی اور صوفیانہ طرز کا ہوتا ہے اسلام کی حاکمیت اسلامی نظام اور صحیح عقیدے کے پرچار کے لیے ان میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی مزید یہ کہ اس طرح کے برائے نام اسلامی پروگراموں کے ذریعے اسلامی مفاہیم و فکر کی مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی ہے اور وہ چیز اسلام کے نام پر متعارف کرائی جاتی ہے جو حقیقت میں اسلام تو کیا اسلام کے مخالف ہوتی ہے ریڈیو اور ٹی وی کی طرح مطبوعاتی میڈیا پرنٹ میڈیا کے وسائل جیسے اخبار رسالے ناول اور اس طرح کی دوسری چیزیں تقریباً پچانوے فیصد ایسے اداروں اور مصنفوں کی طرف سے شائع ہوتی ہیں جو مغرب کے یا تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں یا مغربی افکار و نظریات سے متاثر اور سیکولرزم بے دینی کو اپنی زندگی کے لیے بطور لائم کے بطور لائے عمل کے قبول کیے ہوتے ہیں ایسے لوگ سیکولرزم کے اصولوں کی بنیاد پر ملک اور عوام کی اجتماعی زندگی میں شریعت اور دین کی موجودگی پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ مغربی طرز کی آزادی اور ان کے معیار کے مطابق انسانی حقوق لوگوں کو دلانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور دن رات اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان اجنبی افکار اور اقدار کو مسلمانوں کے ذہنوں پر تھوپیں اس سلسلے میں اس قسم کے لوگوں کو تمام اسلامی شاعر اور شریع اخبار پر حملہ کرنے کے لیے ایک خطرناک اسلحہ جو مغربی دنیا نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے وہ آزادی اظہار رائے کا نظریہ ہے وہ لوگ جو مغرب کے نظریات اور مغربی تعلیمی نصاب کے تربیت یافتہ ہیں اور میڈیا ان سے اسلامی شاعر کے خلاف کام لے رہا ہے جب بھی ان کے مذہبی جرائم کے خلاف لوگوں میں نفرت ابھرتی ہے تو مغربی دنیا اور اسلامی دنیا میں ان کے مسلط کردہ حاکم ان مجرموں کو آزادی اظہار رائے کے قانون کے تحت ناقابل مواخذہ قرار دیتے اور ان مجرموں کا ہر طرح سے دفاع بھی کرتے ہیں میڈیا کے میدان میں نہ صرف یہ کہ خود اسلامی دنیا کے اندر فساد اور تباہی کا دور دورہ ہے بلکہ بیرونی دنیا کی طرف سے بھی ہر روز ہزاروں ریڈیو اور ٹیلی کی نشریات مسلم ممالک پر اثر انداز ہو کر امت مسلمہ کی نظریاتی تباہی کا باعث بن رہی ہیں انٹرنیٹ اور کیبل نے تو مسلمان ممالک کی نظریاتی اور اخلاقی فضا پر مغرب کے تسلط کو اور بھی آسان کر دیا اسلامی دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے میڈیا کے میدان خالی پڑے ہیں بلکہ ان کو پر کرنے کے لیے مؤثر کوششیں بھی نہیں کی جاتی پھر اس کے علاوہ اسلامی تحریکوں کے لیے ایک دوسری فکر کی بات یہ بھی ہے کہ میڈیا اور متوعات کے میدان میں امت مسلمہ کو اس لیے بھی برے وقت کا سامنا ہے کہ اس میدان میں مسلمان غیروں کا معیار اپنائے ہوئے ہیں چھٹا میدان معاشرتی زندگی اور ثقافت کا میدان دنیا میں ہر قوم اور ہر ملت کی اپنی ایک جداگانہ ثقافت اور معاشرت ہوتی ہے جو اس قوم کی اجتماعی پہچان کا مظہر ہوتی ہے اور ہر قوم جس دین کا عقیدہ رکھتی ہے وہ اس پر عمل کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ ان کا ملی تشخص برقرار رہے اور کسی دوسری قوم اور ملت کی تہذیب میں خلط ملط نہ ہو جائے اگر کسی مذہب کے لوگ اپنے قومی لباس اپنی ثقافت پہچان اور دیگر شناخت سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو پھر وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوشیار اور مادی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوں پھر بھی وہ ایک مستقل ملت نہیں کہلاتے بلکہ دنیا میں مذہبی اعتبار سے ان کا تشخص ہی ختم ہو جاتا ہے مسلمان بھی دنیا کی دیگر قوموں کے درمیان اپنی علاحدہ ثقافت اور اجتماعی زندگی میں الگ پہچان رکھتے ہیں اور اگر یہ فرق الگ حیثیت ختم ہو جائے تو پھر ان کے اور کافروں کے درمیان ظاہری طور پر کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہر قوم کی ثقافت زندگی کا انداز لباس عادات رسم و رواج اور خاص تہوار اس قوم کے دین اعتقاد اخلاق تاریخ طبعی اور جغرافیائی محل وقوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا چھوڑنا حقیقت میں اپنی جان اور اپنی قوم سے اجنبی ہونے کے مترادف ہے جس دن سے اسلامی دنیا کے ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط اور اس کی ذہنی غلامی میں آئے ہیں اسی دن سے مغرب کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی وہ مغربی طور طریقوں کے مطابق ہو اس کوشش سے ان کا مقصد اپنے تین اہم ہدف حاصل کرنا ہے جس کی تفصیل یوں ہے ہدف مسلمانوں کی ثقافت جو ایک اسلامی ثقافت ہے اور ہر لحاظ سے اس کے صحیح غلط ہونے کا معیار اسلامی شریعت ہے مغرب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اسلامی ثقافت اور معاشرتی طرز زندگی سے ہٹا دے اور اسلامی ثقافت اور معاشرے کو دنیا کے سامنے پسماندہ رجاعت پسند اور دور حاضر کے مزاج سے گرا ہوا ظاہر کرے اور اس کی جگہ انہیں مغربی ثقافت عادات رسم و رواج لباس اور اپنی طرز زندگی کی طرف مائل کرے تاکہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں اور اسلام کے درمیان تفریق پیدا کر دے یہ مغرب کا ایک بنیادی ہدف ہے تاکہ جب مسلمانوں اور مغرب کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی یکساں ہو جائیں اور مغرب معاشرتی اور ثقافتی میدان میں مسلمانوں کے لیے ماڈل اور نمونے کے طور پر متعارف ہو جائیں تو پھر یہ ایک طبعی بات ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں سے مغرب کے مسیحی اور یہودی معاشرے کی نفرت خود بخود نکل جائے گی اور پھر انہیں یہ لوگ اپنے دشمن نہیں بلکہ دوست اور تہذیب و تمدن کے قابل تقلید نمونہ نظر آئیں گے لہذا مسلمان ان کی پیروی کو ضروری سمجھیں گے اور ان سے دشمنی کو برا جانیں گے حالانکہ اللہ تعالی نے کافروں کو مسلمانوں کے سامنے دشمن کے طور پر تعارف کروایا ہے اور مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ یہود اور نصارا کو دوست مت بناؤ چنانچہ سورت المائدہ کی 51 نمبر آیت میں اللہ جل شان فرماتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ یہ خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا دوسرا ہدف مغرب یہ چاہتا ہے کہ ثقافت اور تہذیب میں مسلمانوں کو اپنے پیچھے چلائے اس لیے مغربی میڈیا امت مسلمہ کو مغربی ثقافت اور مغربی معاشرت پر ابھارتا ہے بلکہ مغرب نے اپنے قومی یادگار دنوں قومی عادتوں قومی تہواروں اور رسوم و رواج کو اقوام متحدہ یونیسکو اور دیگر عالمی اداروں کے ذریعے عالمی دن قرار دیا ہے کبھی ماں کا عالمی دن کبھی بچے کا عالمی دن اور کبھی درخت لگانے کا عالمی دن تاکہ دنیا کی تمام اقوام ان دنوں کا احترام کریں اور ان دنوں کو قومی سطح پر منائیں اس لیے مغرب جن کا سردار امریکہ ہے اپنی ثقافت کو عالمی ثقافت اور اپنے نظام کو عالمی نظام کا نام دیتا ہے بد نصیبی سے مسلمان اپنی ثقافت اور اپنے معاشرتی رسم و رواج کو بھی غیروں کے معیار پر چلا رہے ہیں یہ امت مسلمہ کا ایک دوسرا عظیم المیہ ہے تیسرا ہدف مسلمانوں کو مغربی طرز زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش سے مغرب کا تیسرا ہدف یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں مغربی ثقافت فیشن اور عادتوں کو نشر کر کے مسلمانوں میں مغربی زندگی کی ضروریات پیدا کرے اور ان خود ساختہ ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی صنعتوں اور کارخانوں کو کام پر لگائے اور اس طرح مسلمان ممالک کو اپنے لیے ایک منافع بخش بازار میں تبدیل کر دے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک مسلمان زندگی کے تمام شعبوں میں واپس اپنے اسلامی طور طریقوں اور معیاروں کی طرف نہیں لوٹیں گے اور مغرب کی اندھی تقلید سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک مسلمان اچھا دن نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ اللہ تعالی کسی بھی قوم کی حالت میں مثبت تبدیلی اس وقت تک نہیں لاتے جب تک کہ وہ قوم اپنے کردار عقائد نظریات ثقافت اور رواجوں میں خود ایک مثبت تبدیلی لانے کا پکا عزم نہ کر لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور پکا مسلمان بنائے اور شریعت یا شہادت کے عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے و صلی اللہ علیہ سعیدینا وہ حبیبینا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته